محمد خاتمین صلی اللہ وصحی اجمائین شری مسجد میں ہم نے دیکھا کہ امام البخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا باب الغنا غین النف مالداری اصل میں دل کی مالداری غنا دراصل دل کا غنا ہے اور اس میں آیت بیان کی جس میں اللہ رب العالمین نے مشرقین پر تنقید کی ہے اور ان کی سوچ کا رد کی مشرقین یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت اور اسباب سے نوازا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے تو مال کا ملنا اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے محض مال کا مل جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوش اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی ہمارے سامنے ہے <تصفح> اکبر عامر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا دنیا اگر تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا میں آتا پر آتا کرتا چلا جا رہا ہے بندہ گناگار ہے گناہوں میں پڑا ہوا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالی اس کو دنیا میں آتا کرتا ہے اگر یہ دکھائی دے فَإنما هو تو ان نم ہوا تو اچھی طرح جان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے دیوی ڈھیل ہے یہ سدھ ہے مطلع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے آئے مَا فلم بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ جب اللہ کی طرف سے انہیں جو نصیحت کی گئی تھی نبیوں کے واسطے سے جب انہوں نے اس نصیحت کو پسے کچھ ڈال دیا نظر انداز کر دیا فتح نہ علیہم ابا بک الشئی تو ہم نے ان پر نعمتوں کی ہر قسم کی نعمت کے دروازے اذا کھو گے پھر جب ایسا وقت آیا کہ ان نعمتوں کو پا کر وہ ان نعمتوں پر ناز کرنے لگے ان نعمتوں میں مگن ہو گئے تو ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا اپنی گرفت میں لے لیا سزا کے نقط پر فریدہ غم تو وہ مایوس ہو کر رہ گیات الانعام کی آیف ہے اور حدیث مصر احمد کی ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے بتایا کہ اگر غلط زندگی کے باوجود اچھی چیزیں مل رہی ہوں چاہتے پوری ہو رہی ہو مال و دولت کی پراوانی ہو سکسس دنیا میں دکھائی دے رہا ہو تو یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ خوش ہے اس بات کی علامت ہے کہ اب اچانک پکڑ آنے والی ہے لہٰذا دنیا میں چیزوں کا ملنا اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ راضی خصوصاً جب کہ انسان گناہوں کی زندگی جی رہا امام الباری نے جو آیا ذکر کیے وہ اسی تناظر میں کہ اصل چیز مال کا ملنا نہیں اصل یہ کہ آدمی زندگی کیسے جی رہا ہے اور دنیا میں مال اللہ تعالیٰ اچھوں کو بھی دیتا ہے بروں کو بھی تو کسی کے مال کے ملنے سے وہ یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی ربا کی علامت ہے بہت سارے مالدار اس گمان میں رہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کو بہت کچھ دے رہا ہے بلا شبہ اللہ ہی دے رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا دینا دو طرح سے ہوتا ہے ایک بطور ربا اور ایک بطور سزا بعض اوقات دنیا میں اللہ تعالیٰ بندے سے راضی وقت کو نعمت عطا کرتا ہے انبیاء صالحین تین جسے آنے بھی سائیک اللہ راضی ہو کر بھی عطا کرتا ہے تو آئی نام پھر دنیا ہنسنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا ہم نے ان کو دنیا میں بھی بدائی ادا کرتا ہے اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے بعد کے دور میں خطوحات سے نوازا اور کیا تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بھی عطا کرتا ہے لیکن دینا صرف ردا کی علامت نہیں ہے زندگی بتاتی ہے کہ آدمی اللہ کو راضی کرنے والی زندگی جی رہا ہے یا غلط اور جو مل رہا ہے وہ بطور رغا ہے بطور نام ہے یا بطور سزا ہے کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے اور آدمی کو غافل کر دیتا ہے اور وہ توبہ کرنے کی بجائے اپنے اندر کی گندگی پوری باہر نکالتا ہے انسان کے اندر بہت سارے غلط جذبات ہوتے ہیں میں اس کو جذبات دلیل نہیں دے سکتے اس کے خلاف اس کے امال اس کے خلاف جذبتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ اس سارے اسباب اس کو دے دیتا ہے اچھا آدمی نعمت پا کر ان میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے شکر والے اعمال کرتا ہے برا آدمی نعمتوں کو پا کر وہ ساری غلط تمنا پوری کرتا ہے جو تبھی بھی ان نعمتوں کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ چاہتے پوری نہیں ہوتی وہ سارے گناہوں کے حیاشی کے راستوں اس کے لیے کھل جاتے ہیں نعمت کے مڈے پر اور وہ غلط لگتا ہے اور اپنے عمل سے اپنے خلاف اتمام کو خود کر لیتا ہے تو اسی طرح سے اللہ کی سنت کہ جب آدمی یا کوئی قوم اللہ کی آئی ہوئی نصیحت کو پس سے پش ڈال دیتی ہے اس کو بلاوے میں ڈال دیتی پھر اللہ نے متوں کے دروازے کھول دیتا ہے اسی بار انک لوگ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کو نہیں دیا ان کو کیوں دیا جب کہ اتنے خدشہ کو جان اتنی غلط زندگی جی رہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لئے دھیل ہوتی ہے ایک وقت تک وہ اس کی لگت میں پڑے رہتے ہیں اور اپنے اندر کی ساری گندگی باہر نکال لاتے ہیں پھر اللہ اچانک ان کو اس برے حال میں پکڑ لیتا ہے انسان کو نعمتوں کے ملنے پر اپنا جائزہ لینا چاہیے وہ کیسا جی رہا ہے کیا مل رہا ہے نہیں دیکھنا چاہیے یہ کیسا جی رہا ہے یہ دیکھنا چاہیے اگر اچھا جی رہا ہے اور اللہ نعمتیں دے رہا ہے الحمد اللہ کی طرف سے دنیا میں بھی عطا ہے لیکن یہ غلط جی رہا ہے اللہ سے دور دور جاتا جا رہا ہے اور پھر بھی اس پر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے تو گڑبڑ ہے توبہ کا وقت باقی ہے اگر نئی توبہ کی تو ہلاک ہوگا تو الغین النفس مالداری واقعی وہ ہیں جو دل کی مالداری ہوتی ہے اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان کو اگر دنیا میں نہ بھی ملے لیکن وہ اللہ کے لیے پر راضی رہے ایک ہے یہ بھی آدمی غنی ہے بلکہ حقیقی غنی یہ ورنہ پا کر بھی کمی کا احساس محتاجی ہے اور محرومی کے باوجود استغنا گینا نہیں ہے اس کے پاس لیکن نہیں چاہیے وہ راجا وہ بادشاہ کی زندگی جی رہا ہے نہیں اس کے پاس چاہیے بھی نہیں اس لیے آپ صرف کی زندگی کو دیکھیں گے ان کے پاس نہیں تھا اور چاہیے بھی نہیں تھا تو انہیں بادشاہوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے نہیں پڑتے تھے بادشاہوں کے بچے آ کے ان کے پاس گھٹنے ٹیک کے پڑتے تھے بڑے بڑے علماء امام الباری کا واقعہ ہے علاقے کے آدمی نے بڑا گورنر تھا اس نے کہا کہ آگے میرے بچوں کو پڑھاؤ نہیں ہم علم کو ذریع نہیں کرتے ایک کام کرو میرے بچے آئے گے لیکن دوسروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے نہیں ہم علم کو اس طرح سے خاص نہیں کرتے ناراض ہو گیا تو علماء کی غیرت اچھی جس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ جھکتا نہیں جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کو جھکنا پڑتا ہے اصل مالداری استغنا ہے محض مال نہیں کہ دل انسان کا محتاجی کا احساس نہ رکھتا امام الخار یہاں یہی بتا رہے ہیں اور آیت ذکر کی یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کا مل جانا یہ کفار کو بھی ملتا ہے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں اس پر اکرانہ ٹھیک نہیں اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو مال ملتا ہے تو صحیح جگہ خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں تو گمن کے ساتھ نہیں ہو دوسروں کو زریل کرتے ہوئے نہیں بلکہ ڈرتے ہوئے کہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا اور اس احساس کے تحت کہ قیامت کے لیے میں محتاج رہوں گا اللہ کے پاس ہوگا اللہ تب دے گا اگر آج میں وہ اپنی ضرورت سمجھ کے خرچ کرتے ہیں نہ کہ احسان سمجھتے ہوئے اس باب میں امام البخاری نے حدیث ذکر کی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ ابوی اللہ تعالی کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا لئی سلغینہ عن قطرت العرب مالداری مال, مال متا کی کثرت کا نام نہیں بہت سا سامان انسان کے پاس ہے جو چاہیے وہ سب ہے میرے پاس بوب ہے اللہ کا دیا بوب ہے اصل مانداری یہ نہیں وہ لفظ بلکہ حقیقی مانداری یہ ہے کہ آدمی کا دل غنی اس کے دل میں احتیاط کی کیفیت نہ ہو اگر کمی کا احساس مانداری کے باوجود بھی ہے یہ اسی فقیر کی طرح ہے جس کے پاس نہیں ہے تو دونوں بھی ایک سب میں ہیں فقیر کا حال کیا ہوتا ہے میرے پاس نہیں ہے اگر ہے بھی تو کم ہے جتنا چاہیے اتنا نہیں یہ فقیر اصل چیز پرسپشن ہوتا ہے انسان زندگی کو چیزوں کو واقعات کو دیکھتا کیسا ہے دیکھنے سے معاملہ بدل جاتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہے مرسریز ہے فورافی ہے اور سب کچھ ہے میرے پاس رولز رائل نہیں ہے کاش کی میرے پاس ہوں. کمی کا احساس اس کے پاس ہے. اور ایک دوسرا آدمی ہے میرے پاس بائیک ہے باق ہے گھر سے جاب جاب سے گھر گھر سے مسجد مسجد سے گھر ختم اور کیا چاہیے اللہ کر سب کچھ ہے کتنے लोग جو پاؤں پہ جاتے ہیں بےچارے محنت مزدوری کرتے ہیں اللہ نے مجھ کو بائک تو دی اللہ کا احسان ہے اور پیٹرول کی تو کمی نہیں ہے اس کو کمی کا احساس نہیں ہے اور اس کے پاس ایک بھی کار نہیں ہے بے کار ہے اس کے پاس اتنی ساری کاریں ہیں لیکن ایک کار کی کمی کا احساس ہے تو فقیر کس, کس چیز کو کون سی چیز انسان کو فقیر بناتی ہے چیزوں کی کثرت یا قلت کا احساس چیزوں کی قلت آدمی کو فقیر نہیں بناتا کمی کا احساس فقیر بناتا ہے کیونکہ اصل اندر ہوتا ہے تو باہر چار جتنا بھی اس نے جمایا ہو لیکن اندر کمی کا احساس ہے تو یہ محتاج ہے یہ غنی نہیں ہے لیکن باہر خالی ہے پورا لیکن اندر کمی کا احساس نہیں ہے یہ غنی ایسے آدمی کو خریدا نہیں جا سکتا محتاری انسان کو بکواتی ہے سیاستداں نہ جانے کے لیے آپ اس کی تفصیل میں بیان نہیں کروں گا کیوں جھکتے ہیں کیوں بکتے ہیں مال مقام اور مقام کے راستے سے بھی مال آتا ہے بڑی پوزیشن ملتی ہے تو بڑے بڑے ٹینڈر پاس کرانے ہوتے ہیں اور ساٹھ اس سے پرسینٹیج کا ہوتا ہے منتری سنتری سارے لوگ جتنے کو آپ دیکھیں گے یہ ان کی زندگی نکتا ہے تو آدمی غلط راستہ چنتا ہے جکتا ہے ضریل ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ اندر کمی کا احساس ہوتا ہے کچھ پانا ہوتا ہے اس کو جو اللہ کو پائے ہوئے ہو جس کے پاس سب کچھ ہے جو چاہے دے سکتا ہے پیدا سکتا ہے جو دریا میں سے راستہ بنا سکتا ہے جو آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی بنا سکتا ہے جو بے نکائی کو اولاد دے سکتا ہے جو بانج کو بوڑھے کو اولاد دے سکتا ہے صرف مانگنے پر اور اس کو تو بغیر مانگے مریم حضرت مریم کو مانگا نہیں تھا اولاد دے اس کو اللہ تھا بغیر مانگے دیکھتے ایسا رب ہمارا ہے کہ جو حکم دے وہ پورا ہوتا ہے اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے ہو او اولا وہ ہو جاتا ہے اس کے حکم سے چیزیں وجود میں آتی ہیں چاہے پھر شفا ہو مال ہو نسرت ہو نجات ہو جو چاہے کر سکتا ہے وہ یب رال اللہ عشاہ اللہ جو چاہے کرتا ہے تو عالما جو ارادہ کرے کر گزرنے والا ایسے رب کو ماننے والا دلم و دینار کا بندہ بن سکتا ہے کہ اس کا مقصود اصلی وہ بن جائے اسی کے اطراف اس کی زندگی طواف کرے اسی کے اطراف اس کی زندگی کے حضول بنے ایسا نہیں ہو سکتا ہے یہ اللہ کو کھونے کی سزا ہوتی ہے کہ انسان دوسری چیزوں کو اپنا رب بنا لیتا ہے اللہ کو صحیح طور پر پایا انسان کبھی کسی اور کو اللہ کا مقام نہیں لے سکتا یہ اللہ کی معرفت کا نقص ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے اخرا الحمد اللہ علیہ مشرق ان کہنے سے پہلے اللہ نے کیا کہا وہ کہن آ رہی ہاں وہاں اللہ کی کتنی نشانیاں آسمان و زمین میں وہ دیکھتے لیکن پرسیا ایسی گزر جاتے وہ نشانیاں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اللہ وہ ہے اس نے سورج پیدا کیا جو ساری دنیا کو روشنی دیتا ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے سمندر جس کے حکم سے اپنی حدود میں چپ چاپ باقی رہتے ہیں جب چاہتا ان کو آزاد کر دیتا ہے جس نے پہاڑوں کو زمین پر بسایا ہے جمایا میدان ہموار بنایا جس جو بارش بھیجتا ہے بادلوں کے ذریعے سراب کرتا وہ رب مارا ہے چرند و پرند کو کیڑے مکوڑوں کو سمندر کی مچھلیوں سے لے کے جنگل کے ہاتھی اور بڑے بڑے جانوروں کو روزانہ غذا دیتا ہے اس اللہ کو ہم ماننے کے بعد اس کو جاننے کے بعد اس کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی قدرت اور اس کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد پھر آدمی بتوں کی طرف متوجہ ہو نہیں تو اللہ کی معرفت کا نقص اللہ کی قدرت کا آدمی سہوا انسان کو غیر اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اتنا آدمی گر جاتا ہے کہ درگاہوں پہ جاتا ہے وہ بزرگ کی دنیا سے چلے گئے اللہ والے تھے کہ نہیں تھے اس کی بھی گارنٹی نہیں لوگ بولتے ہیں تو ہم لیکن چاپ پہ انسان کو اندھا کر دیتی ہے درگاہ پہ جاتا ہے اور شرک آدمی کی حصل پر پردہ ہوتا ہے لوگ علوم اللہ اور ابو نبی دل تو ہے لیکن سوچتے نہیں کہ درگاہ پہ جائے گا کیوں آئے بھائی بزنس ٹھیک سے نہیں چل رہا تو یہاں بابا کے کرم سے ہوگا گئے اچھا جانے سے پہلے ڈبا رکھا ہوا ہے درگاہ کے کنسٹرکشن کے لیے چندہ سہی پانچ سو کا نوٹ اسپتال ہے بابا جاگے. سوچتا نہیں ہے بابا خود کنسٹرکشن کے لیے کیوں نہیں دے رہے یہاں خود باہر کر پا رہے اتنی دور جا کے کتنے سو کلومیٹر دور بابا میری دکان چلائیں گے میرا ہوٹل روشن کریں گے لیکن یہاں خود درگاہ کے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے اور صرف چندہ رہا ہے بابا اس کے لیے نہیں دیتے ہیں سوچنے کی چیز انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے اللہ کی قدرت کا عدم استحبار یا عدم معرفت یا معرفت میں نقص انسان کو غیر اللہ کے آگے جھکاتا ہے پھر جھکتے جھکتے وہ اتنا جھک جاتا ہے کہ بے جان چیزوں کے آگے بھی جھکنے والا ہو جاتا ہے پتھر پیڑ انگوٹھی اور پھر تیرم و دینا جس سے بھی منفاط ہو آدمی اس کا غلام بن جا ہے اس لیے مشرکین میں آپ دیکھیں دو قسم کی شرک پائے جائیں گے ایک شرک ہے امید کی وجہ سے فائدہ کسی سے پہنچتا ہے سورج کی بات کریں گے چاند کی بات کریں گے پیڑوں کی بات کریں گے جھاڑوں تک کی عبادت کریں گے یا پھر کریں گے آپ کی بات کریں گے یا جناب کی عبادت کریں گے کیوں؟ ان کی شر سے بچنے کے لیے تو انسان کی زندگی اسی کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے امید اور خوف تو جس چیز سے من ہوتی ہے آدمی بعد اوقات اپنے آپ کو اس کا بندہ بنا لیتا ہے اور اسی میں ماں بھی ایک بڑا فتنہ ہے کیا آدمی دیکھتا یہ ایسی چابی جس سے ہر کار چلتی ہے اور ہر بائک چلتی ہے یہ ایسی چابی ہے جس سے ہر دروازے کا تالا کھل جاتا ہے ایسی ماسٹر کی اگر اس کو مل جائے تو کوئی تالا اس کا ایسا نہیں رہے گا جو کھلے نہیں اس کو حاصل کر لو تو دنیا کی ہے لیکن اس بادشاہ کو پانے میں وہ کتنوں کا غلام بن جاتا ہے کتنوں کا بندہ بنتا ہے اور اللہ کی بندگی کو گھومتا چلا جاتا ہے اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے حریض میں اسی پر سختی سے رد کیا گیا ہے دینا اور دینا ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا دینار کا بندہ دینام کا بندہ پھر آگے کہا گیا کہ رینا مال کی زیادتی کا نام نہیں ہے چیز ہیں چیزیں مال و متا رینا یہ نہیں کہ آدمی کے پاس سازو سامان زیادہ ہو میرے پاس دیکھو کتنا میری پراپرٹی کتنی انسان کی مالداری کا مدار اس پر نہیں کہ اس کے پاس کیا ہے اس کا مدار اس پر ہے کہ یہ اپنے آپ کو کتنا محتاج سمجھتا ہے اس کو کمی کا احساس کتنا ہے اگر کمی کا احساس ہے تو یہ محتاج ہے غنی وہ ہے جس کو کمی کا احساس کے پاس ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عمر نے خطاب رضی اللہ تعالیٰ اور نظر ڈال کے دیکھا گھر کے اندر بوری پر لیٹے ہوئے تھے چی پر اٹھ کے بیٹھے ہیں تو نشان بنے ہوئے بدن پر کمیز نہیں نرم ملائم گدا بھی نہیں ریشم کا چتائی پر لیتے ہیں اللہ کا نبی اور گھر میں نظر ڈالی کیا ہے وہ سامان تو دیکھا کہ ایک کونے میں کچھ جو پڑے مٹھی بھر دیواغتی وغیرہ چمڑے کچھ لٹکے ہوئے ہیں بس چھوٹا پھوٹا کچھ سامان ہوگا عمن کے خطاب رضی اللہ املا اور میں مضبوط انسان ہونے کے باوجود بھی آنکھوں سے آنسو نکل گئے دیکھ کر اندر کچھ بھی نہیں ہمارے نبی کے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے خطاب خطاب کے بیٹے کیوں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کیسر کی کس طرح ہیں تمام و انہار میں ہیں میں نہروں میں زندگی گزار رہے ہیں وَأَنتَ رسول اللہ رسول ہوا اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے گھر کا یہ حال کہا اے کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں اپنی لذتوں کو حاصل کر لیں جو بھی ملنا ہے ہم کو دنیا میں مل جائے ہم کو اللہ آخر میں تک یہاں اللہ کے رسول میں سراسی یہاں چیزیں کم ہیں کم کیا ہے ہمارے گھر بھی ایسے نہیں ہیں لیکن کمی کا احساس نہیں تو انسان کو اس کے پاس کم ہونا اس کو فقیر نہیں بناتا کمی کا احساس فقیر بناتا ہے اس کو یاد رکھیے کم ہونا فقیر نہیں بناتا کمی کا احساس فقیر بناتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کم تھا کمی کا احساس نہیں تھا کیوں کیونکہ آپ کے سامنے آخرت تھی آپ کی نگاہ میں اللہ کے پاس جو ہے اللہ کے پاس اللہ کے خزانوں میں جو ہے وہ تھا آئندر ما آئین دا اللہ ابا تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے نا سب ختم ہو جائے گا اللہ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے تو پانی پر جب تک انسان باقی کو ترجیح نہ دے وہ اللہ کے ہاں قابل ترجیح نہیں رکھتا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو پرائرٹائز کرے ہم کو پریفرنس دے ہم قدر کی نگاہ سے دیکھے جائیں کیسے ہوگا ہماری نگاہ میں دین کی قدر کیا ہے ہماری نگاہ میں آخر کی قدر کیا ہے ہماری نگاہ میں اللہ کی قدر کیا ہے چیزوں کے مقابلے میں رب العالمین کو ہم کتنی ترجیح دیتے ہیں اللہ کو پانے کا شوق اور چیزوں کو پانے کا شوق اس میں کیا توازن ہے اور ترجیح کے موقع پر کس کو کھونا گوارا کرتے ہیں اس سے معلوم پڑتا ہے کہ آدمی خود کتنا قابل قدر ہے یہ جو حدیثیں ہیں یہ ہمیں آخر سے جوڑتی ہے اور ہمارے دل کو دنیا سے بے روبت کرتی ہے مقصود یہ نہیں کہ ہم دنیا کے تاریخ بن جائیں اور روبانیت اختیار کریں مقصود یہ کہ جو بخار دنیا کا ہمارا ہے اس پر پانی ڈال کے اس کو ٹھنڈا کیا جائے ہم صحت مند ہو جائیں بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں سنتا ہے اور پھر کتاب کے بعد خطبے کے بعد آ کے مولوی صاحب سے کہتے ہیں آپ تو فارم کو بالکل نکما کر دو گی تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پر دنیا اتنی زیادہ تاریخ ہوتی ہے کہ ذرا بھی بے رغبتی کی بات اس کو پسند نہیں آتی ویسے ہی جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کو اچھی چیزیں ٹھیک ٹھاک بنی ہوئی چیزیں بھی کڑوی لگتی ہے وہ تو کھانا کڑوا ہے کھانا کڑوا نہیں ہے تیری زبان خراب ہے تیری زبان کا ذائقہ چیز نہیں ہے صلاحیت مانگ پڑتی ہے تیری بیماری کی وجہ سے زبان میں کڑواہٹ ہے کھانا ہم سب کھائے ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے بلکہ زیادہ لذیذ ہے بنا ہوا ہے سارے لوگ تجھ تیری یادت کے لیے خاص کے کھانا اچھا ہے تو بیمار ہے تو بیمار آدمی کو بعض اوقات اس طرح کی مجارس میں سے رکھتی ہے ہم کو کہیں راہد تو نہیں بنا دیں گے تو امام الباری نے رافب بنانے کے لیے حدیث جمانے کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ رب العالمین نے دنیا کی حقارت بیان کی آخرت کی عظمت بیان کی تو یہ کس لیے کیا تاکہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں یاد رہے کہ یہ بے قیمت ہے اصل آخرت ہے یہ حاجت ہے وہ مقصد ہے مقصد کے لیے حاجت کو قربان کیا جا سکتا ہے لیکن حاجت کے لیے مقصد کو قربان نہیں کیا جا سکتا جو آدمی سبق کو یاد رکھے وہ سیرا کے مستقیم سے نہیں بھٹکتا ضرورتیں کم زیادہ اس میں چل جاتا ایڈجسٹمنٹ اس میں چلتا لیکن مقصد منزل اس کے بارے میں کمپرومائز نہیں چلتا ہے منزل کو کھو کر آدمی لذتیں پالے کچھ فائدہ نہیں لہٰذا یہ جو حدیثیں ہیں یہ ہم کو ہمارے دل کو جھنجھوڑنے کے لیے اور یہ ایک اعتبار سے ری سیٹ بٹن ہے ہم کو ری سیٹ کرنے کے لیے کیونکہ دنیا میں رہتے رہتے رہتے رہتے دنیا کا خمار ہم کو چڑھ جاتا ہے اور دنیا داروں کی طرح ہم سوچنے لگ جاتے ہیں اچھا یہ بہت سلو ہوتا ہے ہم کو لگتا ہے مجھ کو کچھ بھی نہیں ہوا لیکن ہوا ہوتا ہے ہوا ہوتا ہے دھیرے دھیرے اثرات ایسی حایستگی سے آتے ہیں کہ انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے اور انسان بیمار ہو جاتا ہے اور پھر انسان خلاق ہوتا ہے لہٰذا اس سے اپنے آپ کو غسل کی طرف لے جانا روحانی غسل ضروری ہے آرمی جو ٹریول کرتا ہے وہ آتا بھی کیوں دور مٹی اپنی ساتھ ہو جائے ایک بار نہ آگے ختم ہوا نہیں پھر سے نہ پھر سے نہاتا روزانہ نہ آتا بڑے شہروں میں بمبئی جیسے شہروں میں آپ دیکھیے کلکتہ وغیرہ شہروں میں جہاں پولوشن بہت ہوتا ہے صبح جاتے وقت نہ آگے جاتا واپس آتا تو نہاتا کیوں پولوشن بہت ہے گرمی پسینہ بہت زیادہ ہے یہاں بھی جدا وغیرہ میں ہم جائیں وہاں پہ بھی ہیومڈیٹی بہت زیادہ ہے آدمی کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ پسینہ ہوتا ہے نہ آتا ہے ایک سے دو مرتبہ نہ آتا کیوں صفائی کی بھی ہمارے جسم اس کے محتاج ہیں کیوںکہ باقی کی صفائی کی جائے تاکہ ہم فریش ہو جائیں دل ضرورت نہیں دل کی بڑی ضرورت ہے کہ ہمارا دل واپس سے تازہ دم اس پر وہ جو غبار لگا ہوا ہے دنیا کا معاشیت کا وہ دور اللہ کی طرف رو جو بغیر آخرت کی یاد آخر کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے اس لیے جتنے نبی آتے تھے وہ لوگوں سے کہتے تھے فقیر ہو کہ اللہ انقمبین من ہوں ندی ربی دوڑ اللہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں خبردار کر دیکھتے ہوں معلوم کی انسان کی دور اللہ کی طرف ہونی چاہیے لیکن آدمی بھول جاتا ہے دنیا کے اس رگستان میں جنکشن میں آ کے اس راستہ بھول جاتا ہے کام آگے سمجھ پہ نہیں آتا اس کبھی پیسے کے پیچھے بھاگتا کبھی کریئر کے پیچھے بھاگتا کبھی کسی اور چیز کے پیچھے بھاگتا اس کو اللہ کی طرف دوڑنا چاہیے اپنا رخ اللہ کی طرف رکھنا چاہیے تو یہ آدیش اسی لیے کہ ہم لوگوں کا دل واپس سے ٹھیک ٹھاک ہو اللہ سے توجہ خطاب ہوا اب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے لیسا عن العرب ولیکن نفس. ایک اور حدیث نے سی اور انباع روایت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اور تفصیل سے بیان کیا ہے ابرمات الغینا القلب والفقر و القلب مالداری دل میں ہوتی ہے فقر دل میں ہوتا ہے مالداری بھی دل میں ہوتی ہے اور فخر بھی محتاجی بھی دل میں ہوتی ہے منقان الغنا فیقل بھی لا یقال جس کے دل میں مالداری ہو دنیا میں جو بھی مسائل کمی بیشی اس کو پیش آئے کچھ نقصان نہیں ہوتا اس کا اور منقان الفخر و فیقل بھی ہی فلا یگنی اکثر دنیا اور جس کا فخر دل میں ہو جس کا دل محتالی کا شکار ہو دنیا میں اس کو کتنا بھی دیا جائے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اس کو وہ ان نما یبر نفسا اور آدمی کے نفس کو اس کی لالچ نفسان ہی پہنچاتے ہیں بہت پیاری حبیض اسے معلوم ہوتا ہے کہ اصل جو جگہ ہے وہ آدمی کا دل ہے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو دنیا کا بہت مالدار بڑے بڑے اچیومنٹس اس کے ہیں اگر اس کی یاد داست چلی جائے تو کتنا مالدار ہے اس کو پوچھا جائے کون اس کی مالوں کا زیادہ نام بتائے گا آپ کا آپ کے اچیومنٹ بتائیے کچھ یاد نہیں مجھ کو آپ کی پراپرٹی کتنی ہے کچھ نہیں بس میں تو اسی روم میں رہتا ہوں یہ ڈاکٹر آ کے مجھ کو دیکھتے ہیں بس یہ مجھ کو واک کرانے کے لیے ہے یہ میرا کمرہ یہ میرا کھانا بس نہیں اس کو معلوم تو مال تھا کیسے ہوا ہو اس کو شعوری نہیں کہ میرے پاس ہے کیا اصل چیز انسان کا شعور ہوتا ہے انجوائےمنٹ اس ریئلائزیشن سے ہوتا ہے جو آدمی کے پاس ہے وہ ریئلائزیشن ہی نہ ہو تو انجوائے کہاں سے میرے پاس کچھ بھی نہیں اگر رونے کے باوجود بھی انسان کو احساس یہ ہو تو فقیر ہو لیکن کچھ نہ ہو فقیر ہو کچھ چاہیے دی چاہیے نہیں مجھ کو کچھ محتاجی کا احساس نہ ہو تو نہ ہو کہ بھی یہ لگی حدیث ہم پہ بتاتی ہے کہ اصل اپنے دل کو محتاجی سے بچانا سیکھا اور آخر میں جو کہا وہ انما یتور شا آدمی کے دل کو اس کے نفس کو اس کی سوچ کو اس کی اس کے اندر کی ذات کو اس کی لالچ نقصان پہنچا ہے یعنی محتاجی آر کی لالچ کی وجہ سے چاہیے چاہیے چاہیے کم ہے میرے پاس چاہیے مجھ کو لالچ کی وجہ سے آدمی جمع کر چلا جاتا ہے دیکھیے انسان کا عجیب ابلوک ہے پلا چیز مجھ کو چاہیے چاہیے نہیں تھا اس کو ڈیسیجن لے لیا گاڑی لینی پیسے بھی جمع کر دیے سب کچھ کر دیا تاریخ طے ہو گئی کہاں سے لینا ہے سب کچھ شوق رات کو نہیں آتی جب لینا ہے اگلے دن صبح جانا ہے نہا دھو کے ایک دم جبا گبا پہن کے ہاتھ اترا کے جانا ہے ٹھاٹ سے میں گاڑی لے پڑوس میں لگاؤں گا سب پوچھیں گے نئی گاڑی ماشاء آیا ایک دن دو دن تین دن ختم پورانا اس کے بعد انسان جب تک کہ پاتا نہیں ہے اس کا شوق اس کی طلب اس کی لذت اس کو ملتی رہتی ہے پانے کے بعد ختم چار دن رہتا وہ اس کے بعد ختم نیا موبائل خریدتا کیسا رہتا बच्चों को समाल क्षेत्र गिरा हो महंगा है आईफोन में डेढ़ लाख का है समाल इस्तेमाल का लेकिन जब कुछ दिन हो जाते हैं कभी यहां गिर रहा तो कभी बाथरूम में भी गिर रहा कोई लैर उसकी नहीं तीन दिन के दूसरी चीज पाने की चार्ज होती है वैसे ही आदमी एक पेड़ के सए भी दूसरा पेड़ उसको दिखता है पेड़ ज्यादा अच्छा लग रहा है काश के वो पेड़ वहां जा है اس کے بعد ایک پیڑ دکھتا اس کو وہ پیڑ چاہیے مجھ انسان کی ہل ختم نہیں انسان ایک نعمت سے دوسری نعمت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے لیکن چاہت اس کی اپنی جگہ برقرار رہتی ہے سیر نہیں ہوتا سیر نہیں ہوتا آج یہ ملا بھی پرانا اب اگلا کیا اب اپنے کو وہ چاہیے پھر دوسرا وہ مل گیا بس آگے کیا چاہیے تو ہم چیزوں کے حصول کی طرف بڑھتے رہتے لیکن انجوائے کچھ کر نہیں پا رہی چیز جو ملا اس میں خوش نہیں رہتے ہم بلکہ عید کے دن ہم کپڑے پہن کے نکلتے اچھے بازو جو بیٹھا اس کا جھمکا پھر سے اچھا ہو سے کپڑا مجھ سے اچھا یہ ہے دوسروں کو اچھے حال میں دیکھتا ہے پھر اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے جبکہ گھر سے خوش نکلا ماشاءاللہ تبارک سلطان تھوڑا بول کے نکلاتا لیکن جب جاتا دیکھتا ہے دوسرے کے پاس زیادہ اچھا ہے تو اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے انسان زندگی بھر کمپیریسن کی تکلیف سے لڑتا رہتا ہے اور ہمیشہ دوسروں سے موازنہ کرتا رہتا ہے اور دنیا کی دوڑ میں دوڑتا رہتا ہے یہاں تک کہ سانس پھولتے پھولتے سانس رک جاتا ہے سیدھا قبر میں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ دنیا میں انسان مطمئن نہیں ہو سکتا ایک کے بعد ایک کے بعد جب تک کہ وہ خود آخرت پر راضی نہ ہو جب تک کہ وہ یہ نہ فیصلہ کر لے کہ دنیا میں انسان کی چاہتوں کو کچھ بھر نہیں سکتا قبر کی مٹی بھرتی اس نے کہا ہو یا علی من تاب حدیث سے آخری پورا کیا ہے اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ایک آدمی بولے تو دو وادی چاہیے دو وادی مل, مل, مل جائے تین چاہیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر میں اس کو توبہ کا ذکر کرنا علماء کا بتاتا ہے کہ یہ جو خصلت ہے یہ جو لالچ ہے یہ توبہ کی اس کو ضرورت ہے یہ مزاج اچھا نہیں یہ کمی ہے اور یہ کمی انسان کو معاسی کی طرف لے جاتی ہے اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹائے اللہ سے توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے کہ میرے اندر یہ لالچ کیوں آ رہی ہے میں ہوتا ایک ملے تو دو دو میرے تو تین یہ ملا تو وہ اگلا کچھ اور چاہیے آدمی کبھی سیر نہیں ہوتا ہے. تو یہاں یہی بتایا گیا کہ اصل قلب میں ہوتی ہے فقط کہ اصل جگہ قلب میں یعنی ان انسان کا احساس محرومی یہ اس کو فقیر بناتا ہے نہ کہ فی نفسی محرومی ایک آدمی اس کا نقصان ہو گیا کچھ کھو گیا وایٹ کھو گیا پیسہ کس میں چلا گیا موبائل کھو گیا اِن للہ جل تعالیٰ دے گا اس اللہ دے گا شاء اللہ اچھا دے گا کیوں نہیں دے گا یہ بھی تو اللہ نے دیا تھا نہیں تھا میرے پاس آیا نوکیا سے میں آیا نہیں اب. اور دیکھا اللہ کیوں نہیں دے گا اس کو کمی کا احساس نہیں ہے اس کو پانے کی امید ہے دوسرا کتنی محنت سے میں نے کمایا تھا تھا کمی کا احساس یہ تکلیف یہ دیتا ہے تو انسان کو اگر اللہ سے پانے کی امید ہو تو ایسا انسان فقیر نہیں ہے لیکن انسان کے پاس کمی کا احساس ہو تو یہ فقیر ہے تو اصل اصلاح دل کی کرنی چاہیے چیزیں بڑھا کے ہم مالدار نہیں بن سکتے محتاجی گھٹا کے ہم مقدار بن سکتے ہیں چیزوں کو بڑھا کے نہیں محتاجی کو مٹا کے دل کے اندر سے تو یہاں پر یہی بات ابن حجر نے بھی اس کو سمجھایا توسیع سے یہی بات کہی اگلا بات امام الباری کہتے ہیں باب الفقر باب افر الفقر مال کے تعلق سے اس کے غنا کا ذکر کر کے اس کے بعد فقر کی فقیرت بیان کی کہ دنیا میں جو آدمی محتاج ہو اس کو زرع سمجھا جاتا ہے اس کے پاس ایسا نہیں اس کے پاس اچھا گھر نہیں ہے خود کا گھر نہیں ہے اس کے پاس اچھا لباس نہیں ہے دنیا میں اس کا جاب بہت زیادہ نہیں کماتا یہ تاکہ جس کا اچھا نہیں ہے تو ایسے آدمی کو کم کر سمجھا جاتا ہے آپ کیا کرتے ہیں میں محنت کرتا ہوں روزانہ پیری کرتا ہوں یا में چیز کسی हूं میں کام کرتا ہوں اچھا, اچھا اچھا اچھا اس کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے محنت کرنے والا کبھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے چاہے وہ سڑک صاف کرنے والا حرام کمانے والا چھوٹا ہوتا ہے زلی وہ ہوتا ہے محنت کرنے والا کبھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کام کرتا ایک عورت مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی جب وہ دکھائی نہیں دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا عورت کا نہیں جو مسجد کی صفائی کرتی تھی اور وہ ایک دم کالی کلو عورت تھی پردے کے پہلے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ساگر مت اس کی تو موت ہو گئی بتایا کیوں ایسی تو کوئی بات تھی بتا تو کوئی بڑی تو اس کی بتایا خدا شخصیت مرد کا بھی قصہ ہے عورت کا بھی روایت میں وہ جمع کر کے علماء کرا دی ہے کہ یہ عورت تھی تو کہا کہ مجھ کو بتایا کی واقعہ تو تھا نہیں یہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا آپ کو بتایا جائے تو آخی میں نماز پڑھ کے دفن بھی ہو گیا کہ مجھ کو خبر بتاؤ اور آپ گئے اور آپ نے ماسک پہن تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جو عورت کی قدر تھی وہ کیا کرتی تھی مسجد صاف کرتی تھی چھوٹا عمل نہیں مسجد صاف کرنا تھی تو آدمی بعض اوقات چھوٹے کام کی وجہ سے لوگ اس کو چھوٹا سمجھ لیتے ہیں کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے غلط کام چھوٹا ہوتا ہے صحیح کام حلال کام کبھی چھوٹا نہیں ہوتا ہے اور ایسا کوئی آدمی ہے چاہے گاڑی صاف کرتا ہو تو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کبھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے وہ حلال میں نہ کر رہا ہے تنخواہ کم ہے بظاہر دنیا اتباغ سے وہ بہت بڑا کام نہیں مانا جاتا اس میں کوئی ذلت کی بات نہیں زریل وہ ہے جو حرام کما ہے چاہے وہ کسی کمپنی کا مالک ہو یہ اسلام ان کو سوچ دیتا ہے تو فخر واقع میں اگر کوئی آتی ہے تو زریل نہیں اور یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں بلکہ کئی اعتبار سے اس کی اپنی فقیرت سے انبیاء کا فقر اختیاری ہوتا ہے اس اداری میں امبیا جو فقر و فاقی کی زندگی گزارتے ہیں جو دکھ کی زندگی گزارتے ہیں اللہ ہم کو دیتا ہے لیکن وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بعض روایت میں ہے اس طرح سے کہ آپ اپنی بیویوں کو سال بھر کا قرض دے دیتے تھے لیکن بیویاں بھی کس کی تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سارا قرض کر دیتے تھے صدقات و خیرات میں جہاں جہاں محتاج محتاجات نبی کا کر ہے تو لوگ آنے والے ہیں بلکہ آپ دیکھ کے روایت میں عورت آئی دو بچیوں کو لے کے تاشا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کھجوریں تھیں تین کھجورے دے دی اس کو اپنا دے دیا اس کا ایک مرتبہ آدمی آیا بھوکا اس کا حال دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کے اپنے گھروں سے کھا دو چھ تو بھیجو اس کے کھانے کے لیے سارے گھروں پر جا کر آدمی مانگتا رہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر گھر سے آواز ہمارے یہاں پانی کی سوا کچھ نہیں نہیں تھا یہ بھی تھا کہ اللہ نے دیا وہ خج کرنے والے لوگ تھی. ان کا پتھر اختیاری تھا کہ انہوں نے زندگی کو اپنایا تھا چاہتے اللہ تعالی سے مانگ لیتے اللہ پہاڑوں کو سونا بنا دیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیے لیکن آپ نے اسی زندگی کو اختیار کیا کیونکہ فقر میں انسان اللہ سے زیادہ فریل ہوتا ہے مالداری بری چیز نہیں ہم شروع ہی میں دیکھ چکے ہیں کہ انسان اگر متقی پرہیزگار ہو صحابہ میں بھی تھے امت میں بھی تھے تو اس میں مالداری میں کوئی عیب نہیں لیکن فخر سے اپنی شان ہے اسی لیے امام الباری نے باب کو قائم کر کے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے سامنے سے گزرا وکال علی هذا کو بیٹھا آپ نے پوچھا یہ جو آدمی گیا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے فکال جلوم میں اشراف اناس یہ بہت شریف خاندان کا آدمی ہے بڑے لوگوں میں سے بھی ہر دلہ ہر ان خبا کا اللہ کی رسم اس آدمی کا لیول تو ایسا ہے کہ اگر کسی کو رشتہ بھیج دے انکار نہیں ہوگا نکال بھی جائے گا اور اگر کسی کی سفارش کر دے تو اس کی سفارش رد نہیں ہوگی اس کا وسیلہ چلے گا قال کالا فصل اللہ صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ ثم مر رجل تھا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص تھا تو کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما مارا فی فرادا آپ نے پوچھا یہ دوسرا ہو گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے فقال یا رسول اللہ ہار فقرا اللہ کے رسولی تو محتاج فقیر مسلمانوں میں سے ہر ہری یوم کن خطبہ اللہ یون کا ہے وہ انشپا اللہ اس کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر یہ کہیں پیغام بھیج دینا تو کوئی ایکسپٹ نہیں کرے گا اور اگر کسی کی سفارش کرے اس کی سفارش سے کچھ ادا ہونے والا نہیں اس کی شخصیت ایسی کوئی نہیں کہ لوگ اس کی بات مانیں گے وہ انکال اللہ یوسما اور اگر یہ کہیں جا کے بات کرنے لگے تو اس کی بات پہ کوئی دھیان بھی نہیں دے گا کوئی بات کرے لیکن مالدار کی بات سب سنتے اور مالدار کے جو پہ سمجھتے چاہے سمجھ میں نہ آئے کیونکہ وہ مالدہ کوئی بھی بات بولے ماشاء ماشاءاللہ سب بالکل صحیح بولے آپ ایک دم پتھر کی لگے سب خوشامنی لوگ مالدار کی تعریف کرنے میں سبقت لے جاتے ہیں ایک دوسرے پر کون اس کا مقرر بنتا ہے تو کہا کہ اگر یہ بات کریں کوئی سنیں اس کی بات کو کوئی ویلو نہیں کہ سارے چپ یہ بولنے والا بول رہے اب یہ بول رہے ہیں اس کی کوئی ایسی شخصیت ہے نہیں کہ کہیں کھڑا ہوگا کچھ بولے تو لوگ سب چپ ہو جائے اس کی بات سنیں رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ الما ہرا خیر میں کہا وہ جو پہلا گیا تھا نا ایسے زمین بھر کے لوگوں ساری دنیا ایسے لوگوں سے بھر جائے اتنے لوگ ہیں ایسے جو پہلا والا گیا جس کی شان ہے آپ جگہ یہ ایک آدمی جو ہے زمین بھر کے ایسوں سے بہتر ہے زمین بھر جائے لوگوں سے. ان سے بہتر یہ ہوا کہ فخر انسان کو چھوٹا بے قیمت نہیں بناتا ہے انسان کی قیمت اس کے باہر سے نہیں ہوتی ہے اندر سے ہوتی ہے اس کا ایمان اس کا تقوی اس کا یقین اس کی خشیت اس کا خوشبو اس کا اللہ سے تعلق اس کے اللہ سے محبت رسول سے محبت اس کا دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اللہ سے اس کی امیدیں اور اس کا دین کے لیے خدمت کرنے کا شوق یہ ساری چیزیں ہیں جو اس کے داخل میں ہوتی ہیں اور اس کی امنی زندگی اس کی عبادات اور اس کے وہ سارے کام تو اس کو اللہ سے قریب کرتے ہیں یہ نہیں کہ آدمی کے پاس ماں دولت اور دنیا کی ساری چیزیں تو کہا جی اس جیسے دنیا بھر کے بھی ہونا بھی ایک آدمی سب سے بہتر ہے یہ سوچ ہم کو اسلام دیتی ہے ایک مزدور قسم کا آدمی چھوٹا موٹا جاب کرتا ہے سبائی کا کام کرتا ہے کہیں لیکن تبا والا ہے دعائیں کرتا ہے تو روتا ہے اللہ کے آگے نمازیں پڑھتا ہے رات کو اٹھ کے دن بھر محنت کرتا ہے لیکن تاجر بھی اٹھتا اور ذکر و اذکار کی بڑا اہتمام کرتا ہے خود مانگتا اللہ سے اللہ دے دے دے, دے نہیں مل اس کو لیکن مانگتا اللہ سے ناؤ میں نہیں ملتا کوئی غریب فقیر دکھائی دیا تو گن کے پیسے نکال تھا دور نہیں دور پھر دیتا بھی کیونکہ اس کی بھی ضرورت ہے نہیں پھر سوچتا جان دو میں دوں گا اللہ دے گا مجھ کو اللہ سے اس کا دل جڑا ہوا ہے اللہ کی عظمت اس کے دل میں ہے اللہ سے شکایت اس کو ہے اور دنیا نہ ملے آخر سے امید بنی ہوئی اس کی دنیا میں اس کے پاس نہیں ہے لیکن اس کے پاس اللہ ہے دنیا نہیں اس کے پاس ایسا آدمی اس جیسے دنیا بھر کے ہو جائیں میجورٹی ہو جائے ان سے بہتر ہے معلومہ کہ اللہ کے نزدیک کوالٹی اصل میں کوانٹٹی نہیں ہے بھیڑ سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے اور دنیا کی شان شوقت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے دیندار انسان زیادہ قیمتی ہے مالدار سے یہ دنیا کا دستور احتگ ہے ہاں مالدار یہاں زیادہ عجت پاتا ہے یہ اور بات ہے کہ اگر مالدار ایندار بھی ہو بہت بڑی بات ہے جیسے ابو بکر صدیق ربی اللہ تعالیٰ تھے اور جیسے عثمان ربی اللہ تعالیٰ اور بھی سخت بات تھے کہ جن کے بارے میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ اور وسلم نے فرمایا ابو بکر کے مال نے جو نفع مجھ کو پہنچا ہے کسی کے مال نے نہیں پہنچا اور اگر میں دنیا میں اپنا خلیل کسی کو بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن بات یہ ہے کہ تمہارے رب نے مجھے بنایا ہے تو مالدار بھی آدمی ہو اور دین با, دیندار بھی ہو بہت بڑی بات ہے کہ اس کی مانداری اسے اللہ سے جوڑے اور اس کی مانداری اس میں کبر پیدا نہ کرے بہت بڑی بات ہے لیکن اس کے باوجود فخر فاقہ اور محتاجی مفلسی یہ بری چیز نہیں ہے یہ بری چیز نہیں ایسے آدمی کو کم نہیں سمجھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے برماتے ہیں کم من اشاتا لا لو علی اللہ کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں بکھرے بال والے غبار اور ایک دم بورسیدہ لباس میں مجبور اور لوگوں کو کوئی کومت نہیں ہوتی پرواہ نہیں مراجیہ لوگوں کو کچھ معلوم نہیں جناز میں زیادہ لوگ نہیں رہتے کو نہیں وہ معلوم نہیں تھا کوئی ایسے ہمارے پڑوس میں कौन किसका भाई क्या कुछ भी नहीं अता पता कुछ नहीं मालूम नहीं कुछ खानदान बड़ा नहीं कुछ नहीं कोई स्टेटस नहीं कोई पैकेज उसका मालूम नहीं कुछ भी नहीं कोई प्रॉपर्टी नहीं उसकी ला बुला उसकी कोई मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं समाज कोई परवाह नहीं करेगा उसकी जी मरने की बीमार पड़े तो कोई आदत ना करे मरे तो ज्यादा लोग जन भी लुक जाए क्यूँकि किसी को बुराई भी लगेगा बड़ा मरा तो बुरा लगेगा भाई याद रखेंगे लोग नहीं आया یہ ایسا ہے نہیں کہ کوئی اس سے نقصان کا ڈر ہو لا بو اکس لیکن ان کا حال کیا ہوتا ہے لو اکس ابرب یہ ان کی حیثیت دنیا میں نہیں ہوتی فقیروں میں نہیں ہوتی ہے بادشاہ کے پاس ہوتی ہے حقیقی بادشاہ کے پاس ایسی ویلو اللہ کے پاس ان کی ہوتی ہے کہ اگر قسم کھا کے کچھ بول دے اللہ کی قسم اسی ہوا اگر قسم کھا کے کچھ بول دیں اللہ ان کی قسم کو جھوٹی نہیں ہونے لگتا اللہ وہی کرے گا جو انہوں نے قسم کھا کے کہا کہ اللہ کے پاس ان کی بات کا اتنا وزن ہوتا ہے دنیا میں ان کا وزن نہیں ہے دنیا میں ان کی ویلو نہیں ہے مخلوق بے وقوف ہوتی ہے مخلوق کو کیا معلوم ہے کہ اس کا کیا مقام ہے اللہ چونکہ دلوں کے بھید جانتا ہے انسان کے دل میں کیا ہے ان اللہ اللہ غلوبی کمب امار تعالیٰ تمہاری صورتوں کو تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا گورا ہے کالا ہے عرب ہے اجم ہے یا کتنا مالدار ہے نہیں دیکھتا اللہ اس کو یعنی اللہ کے نزدیک اس کی واقعی کوئی ویلو نہیں ہے ولابر اللہ غلوبی کو بہم لکھو لیکن وہ تمہارے دلوں کو تمہارے امال کو دیکھتا ہے اس کا دل اس کا عمل اتنا اچھا ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا کے کچھ بول بولتے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کرتا ہے اس کی قسم کو جھوٹا نہیں پڑنے دیتا جیسا اس نے کہا ہے اللہ ویسا کرتا ہے اس کی چاہت اللہ پوری کرتا ہے بادشاہ کے پاس اس کا مقام ہوتا ہے اس سے معلوم ہوتی ہے امام تیمی نے اس کو روایت کیا اور حریض صحیح درجے کیے اس سے معلوم ہوتا ہے دنیا میں کسی مسلمان کو حقیق نہیں سمجھنا چاہیے دنیا میں معذات کو بڑا غریب کو چھوٹا یہ تقسیم مسلمانوں کی نہیں اسلام کی نہیں بلکہ بہت سارے فقرا غربا ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام بادشاہ بھی زیادہ ہوتا ہے کہ ان کی چاہ کو اللہ پورا کرتا ہے ان کی بات کو اللہ رکھتا ہے ایک اور حدیث میں عبر رضی اللہ علام کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرمایا کہ جنت اور جہنم میں حجت بحث وہ بھی مخلوق ہیں جہنم نے جہنم نے کہا میرے اندر تو بڑے بڑے لوگ آئیں گے جب باپ وہ تکبر بڑے بادشاہ اور سردار قسم کے لوگ میرے, پاس میرے اندر آئیں گے نے سماج کے بڑے لوگ سب میرے پاس آنے والے ہیں وہ کہا تھا نہیں جی یا کلین اب دوارفا اول جنت نے کہا میرے اندر دوارفا و مساکین آئیں گی کمزور طبقہ سماج کا مسکین غریب لوگ بقال اللہی ان کی آدابی وعان تی روبی من اشاء جاننا کہ اللہ نے کہا تو میرا عذاب ہے میں تیرے ذریعے جس کو چاہوں آداب گا رب مقال اسی روبی من اشاء میں اپنا عذاب جسے چاہوں گا وہ چاہوں گا بقال علیحادی ان کی رحمتی من اور ہم ابی کی اور سے کہا تو میری رحمت ہے تیرے ذریعے میں جس پہ چاہوں گا رہنما وہ لے کھلی ہوا ایک تم اور تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک حصہ ضرور مقرر ہے جنت میں بھی جائیں گے جہاں میں بھی جائیں گے یہاں آپ دیکھیں گے کہ کیا کہا جبار بار متکبر بڑے بڑے لوگ جاننا کیونکہ عام طور سے دنیا جب مل جاتی ہے عہدہ مل جاتا ہے تو انسان میں بغاوت پیدا ہوتی ہے کل انسان عیب ہوا اور اب اس چلنا اللہ کرنا نہیں انسان سرکشی کرتا ہے جب دیکھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں اپنے آپ کو جب مستقبی دیکھتا ہے تو اس کے اندر سرکشی ہوتی ہے مزید بار ان شاء اللہ نماز کے بارے میں